انشاءاللہ اب خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ عبدالجبار شاکر صاحب کو کہ وہ اپنے دیے گئے موضوع کے اوپر گفتگو فرمائیں محترم جناب حافظ عبدالجبار شاکر صاحب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل جو ہے وہ سائلنٹ کر لے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ہو ونستغفر ونعوذ نا من شرور انفسینہ سید آت ملینہ اللہ فلا مد اللہ ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدءة وكل بدءة ضلالة وكل ذلالة في النار آؤ بلّہ سم علیم مین طرح ہم ذہی او بسم اونفس الرحمن رحیم لا أقسم بيوم ولا اقسم بالنفس ملک أيحصد الإنسان أن نجمع إظاما بلى قادرين على أن نصفي بنانا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فصل اللہ نفی کلو بکم او کم اکال صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ اس بری دنیا میں اور بدبودار معاشرے میں ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے صرف احساس ہی نہیں بلکہ کچھ کرنے کا عزم بھی ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے اور آج وہ عزم وہ حوصلہ وہ جذبہ وہ فکر وہ احساس عملی شکل میں دار الفلاح کی طرف سے موجود ہے اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے جو یہ سعادت عطا کرتا ہے جو یہ ہمت عطا کرتا ہے وہ ہمت وہ جذبہ اللہ کرے جوش جنوب میں اور اضافہ حقیقت یہی ہے کہ ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے اللہ تعالی نے ہمارے ذمہ کوشش ہی لگائی ہے وہ اللہ سلیل انسان اللہ ماسا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی امن آرا دل وس ومن فان سی مشکورہ جو تم میں سے آخرت چاہتا ہے جس کا آخرت کا ارادہ ہے اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے اللہ اس کی کوششوں کی قدر دانی کرنے والے ہیں اللہ اس کی کوششوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے خوش نصیب ہیں وہ میرے بھائی جنہیں اللہ رب العزت اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے آپ احباب کا آنا اور تعاون کرنا اور دعوت دینا اور ترغیب دلانا بھی کچھ کم سعادت کی بات نہیں ہے یہ سعادتیں ہر ایک کے حصہ میں نہیں آتی لوگ دنیا کے دندوں میں مصروف ہیں اور کچھ لمبی تان کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں انسان اشرف المخلوقات کہلواتا ہے مگر دین کے کام میں بہانے ہی بہانے پیش کرتا ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیا کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں جسم کو سکون تو پچھایا جاتا ہی رہتا ہے کچھ میں بھی اللہ کے دین کا کام کر جاؤں کچھ میں بھی حصہ ڈال لوں کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے پاس قیامت آمد کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے اللہ کے پاس کہیں ندامت کے آنسو نہ بہانے پڑ جائیں کہ میں آیا کس لیے تھا اور لے کے کیا جا رہا ہوں محترم بھائیو آپ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مصداق ہیں کہ اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں ایسی محفلوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں جو اللہ والوں نے سجائی ہوتی ہیں اور جب انہیں وہ مجلس اور محفل مل جاتی ہے تو وہ مجلس کے اختتام تک فرشتے وہی رہتے ہیں اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو سارے شعرکا کے نام فرشتے اپنے اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فرشتے ایک ایک آدمی کا نام سب کے نام اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں اللہ علم ہونے کے باوجود محبت سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں وہ تیری تصبی بیان کر رہے تھے وہ تیرا ذکر کر رہے تھے وہ تیری بزرگی کو بیان کر رہے تھے وہ تیری عظمت کو بیان کر رہے تھے تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھا ہوا تو نہیں ہے کہا اگر وہ مجھے دیکھ لے تو کہا پھر ساری زندگی اللہ تری حمد ہی بیان کرتے رہے تیری عظمت ہی کو بیان کرتے رہے تیری سنا کا تذکرہ ہی کرتے رہے اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے اور کیا کر رہے تھے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری جہنم سے پنام مانگ رہے تھے وہ جہنم سے ڈر رہے تھے اور خوف کھا رہے تھے تو آسمان کا رب پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے آگ کو دوزہ کو سانپوں بچھو کو جہنم کی آگ کو دیکھا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے اگر وہ دیکھ لیں کا پھر ساری زندگی جہنم سے پناہی مانگتے رہے عذاب سے ڈرتے ہی رہے اللہ تیسرا سوال کرتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے اور کیا کر رہے تھے یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے تیری جنت کو پانے کی تمنا کر رہے تھے اللہ پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں اس کے باغ اس کی بہاریں اس کی لذت اس کا آرام اس کا سکول اگر دیکھ لیں کہ یا اللہ پھر ساری زندگی وہ جنت کا سوال ہی کرتے رہے تو آسمان کا رب خوش ہو کے کہتا ہے یا ملائکتی اشہدو قد وفر تو میرے فرشتے اس بات کے گواہ ہو گئے تھے میں نے سب کے گنا رشتے کا تیار کے لیے آئے تھے تو آسمان کا رب اتنا رحیم کریم ہے اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کی محفل میں آنے والے میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا احباب بھائیوں اور بہنوں آج کا یہ درس آج کی یہ نصیحت بڑے ہی اہم موضوع پر ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے تعداد نعمتیں ہیں انگنت ہمارے پاس رب کی نعمتیں ہیں ابراہیم میں آتا ہے رحمت اللہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے بلکہ آسمان کے رب نے کہا کرتے تاکہ نعمتیں ہمیں اور ملتی تم لذیذ اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا مگر آج کے انسان نے اللہ کی نعمتیں تھی زمین کا تحفہ سمندروں کے تحفے پہاڑوں کے تحفے جانوروں کے تحفے جسم و جان کے تحفے اللہ رب العزت سے لے لیے لیکن نہ شکری لیکن گناہ لیکن نہ فرمانی چاہیے تو یہ تھا متی ہوتے فرما بردار ہوتے تابے دار ہوتے اللہ کا حکم مانتے مگر ہم میں سے اکثریت زدی اور ہٹ درم ہے اپنی مرضیاں کرتی ہے نعمت اللہ کی لے کر استعمال اپنی مرضی کا ہوتا ہے آؤ سوچو کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دلوں پر کہیں تالے تو نہیں لگے کیا ہمارے دلوں نے سوچنا سمجھنا تو چھوڑ نہیں دیا کہیں قرآن کی آیت ہم پر فٹ تو نہیں ہو رہی ختم اللہ والا قلوبہم بہم ان کے دلوں پہ موہرے لگ گئی ہیں کہیں ایسا تو نہیں افلا یتدبرون ادب را کو لو بن کیا یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تارے لگے ہوئے ہیں دوستو اعلان تو بڑا واضح ہے روئے زمین کے سب انسانوں کے دل اللہ کے کنٹرول میں ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہے کلبے یاد رکھو اگر تمہاری غلطیاں بڑھ گئی اگر تمہارے گناہ بڑھ گئے اگر تمہاری نافرمانیاں بڑھ گئی اگر تمہاری بغاوتیں بڑھ گئی تو آسمان کا رب بھی اعلان کرتا ہے کہ وہ تمہیں پھر توبہ کی توفیق نہیں دے گا پھر اللہ دلوں کے درمیان حائل ہو جائے گا اللہ توبہ کا موقع ہی نہیں دے گا آج ہمارا دل دین کی طرف کیوں نہیں آتا آج ہمارا دل نیکیوں کی طرف کیوں نہیں آتا آج ہمارے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کیوں نہیں ہوتا آج ہمارا دل رب کے لیے وقف کیوں نہیں ہوتا آج ہمارا دل رب کے لیے صاف کیوں نہیں ہوتا کہیں ایسا تو نہیں ہم پتھر دل تو کہیں نہیں ہوگے کہیں ہمارے دل اتنے سخت تو نہیں ہوگے نقدا کا سیاح انہوں نے بار بار ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑے ایک وعدہ ہم نے ہزار وعدے توڑے صبح سے لے کے شام تک ہم وعدی تو توڑتے ہیں دنیا بھر کے وعدے پورے کرنے والے آسمان کے رب کے وعدے کون پورے کرے گا خال کے कائناт کے وادے مال کے کائنات کے وادے اس نے تو دنیا میں بیجنے سے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا بلا اللہ تُو ہی ہمارا رب ہے آج ہم نے کس کس کو رب بنایا ہوا ہے دل کو رب بنایا ہوا ہے ڈالروں کو رب بنایا ہوا ہے عہدوں کو رب بنایا ہوا سمین کو رب بنایا ہوا اقتدار کو رب بنایا ہوا حکمرانوں کو رب بنایا ہوا امریکہ کو رب بنایا ہوا کو سلیبیوں کو وطن کو رب بنایا ہوا ہے کتنے وعدے توڑے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل پتھر کے اس لیے ہو گئے اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو وعدے توڑے ان پر ہماری طرف سے لانتے آتی ہیں ان کے دلوں کو ہم پتھر کا بنا دیتے ہیں قرآن پڑھو پہلا پارا اتنی تم نے کی کو فرمانی تمہارا دل پتھر جیسے ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ بعض پتھر بھی تو رب کے ڈر سے ٹوٹ جاتے ہیں پتھر ٹوٹ جاتے ہیں پتھروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں رب کے روب سے ڈر کر ٹوٹ جاتے ہیں یہ انسان اتنا غافل ہے اتنا پتھر دل ہو گیا ہے کہ پھر بھی رب سے نہیں ڈرتا کہیں ہمارے دلوں کی زمین بنجر تو نہیں ہو گئی آسمان سے بارش آتی ہے کوئی زمینوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے خود بھی اور لوگوں کو بھی اور کوئی زمینوں کو خود فائدہ نہیں ہوتا گڑے بن جاتے ہیں دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے اور کوئی زمینیں ایسی ہیں جو خود بھی فائدہ نہیں لیتی کسی اور کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتی دل مرکز ہے ہر چیز کا حدیث میں آتا ہے اللہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے کیا فساد مت کے دن اس دل سے بھی پوچھا جائے گا کلو اولا ایک نسولا بتا تو کیا کرتا رہا بتا تیرے جذبات کیا تھے اس دل سے بھی پوچھا جائے گا اور حدیث میں آتا ہے اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے امال کو دیکھتا ہے اور ایمان ہوتے ہوتا ہی وہ ہے جو دل میں آتا ہے عمل اس کی تصدیق کرتا ہے آؤ قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس دل کے ٹکڑے کی کتنی قسمیں ہیں اور ہم کس کھاتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے اس دل کی پہلی قسم نفس کی پہلی قسم یا المطمئنہ ارجعي الى ربك رادیت مطمئن نفس مطمئن دل نہ گناہ کرتا ہے نہ غلطی نہ فرمانی بھی نہیں کرتا ضد بھی نہیں کرتا بغاوت بھی نہیں کرتا پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے حلال روزی کماتا ہے خیر والی بات کرتا ہے دعوت کا کام کرتا ہے کہ ہاتھ میں حصہ لیتا ہے حق کو بیان کرتا ہے سچ کی دعوت دیتا ہے خیر کے کام کرتا ہے عورتیں پردہ کرتی ہیں تین اسلام پہ عمل کرنے والے اے نفس ربک را دیا تم لیا چل اپنے رب کے پاس رب تجھ پر رادی تو رب پر رابطی مطمئن نفس کہاں ہمیں میسر ہے وہ صحابہ تھے وہ امکلام علی مسلح تو وہ سلام تھے جن کو مطمئن نفس ملا ہوا تھا اللہ کو یاد کرنے والے تھے اللہ سے محبت کرنے والے تھے فی عبادی جنتی میرے بندو میری جنت میں داخل ہو جاؤ میں نے تمہیں اعزاز دے دیا ہے میں نے تمہیں مرتبہ دے دیا ہے چاہیے تو یہ ہمارا شمار بھی ان میں ہو اور اگر ان میں نہیں اگر ان میں نہیں تو پھر دوسرے نفس کی قسم سن لو کم از کم اس میں تو ہمارا شمار ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن نے اس نفس کی بھی قسم کھائی ہے جو ملامت کرنے والا ہے میں نے نماز کیوں چھوڑی میں نے گناہ کیوں کیا میں نے فلمیں کیوں دیکھی میں نے گانے کیوں گائے اور سنے میں نے بے پردگی کا اظہار کیوں کیا میں نے نشا کیوں کیا جعور کیوں کھیلا سود کیوں کھایا رب کی نافرمانی کیوں کی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کاش میں ایسا نہ کرتا میں مر چکا ہوتا اس سے بہتر تھا میں زمین میں دفن ہو چکا ہوتا رب کی نافرمانی تو نہ کرتا میں بغاوت تو نہ کرتا میں زد تو نہ کرتا میں سرکشی تو نہ کرتا ملامت کرنے والا نفس خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن سے اگر کہیں بھول کے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرنے والے ہیں وہ معافی مانگنے والے ہیں وہ استغفار کرنے والے ہیں ہم سے تو توبہ بھی نہیں ہوتی ہم تو معافی بھی نہیں مانگتے ہم تو گناہوں پہ پچھتا بھی نہیں ہم تو گناہوں پہ روتے بھی نہیں ہم تو گناہوں پہ سسکیاں بھی نہیں لیتے ہم تو اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے انسان سوچ یا انسان ماغرہ کب رب کل کری آسمان کی چھت کے تلے اپنے رب کے ساتھ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تجھے پتا نہیں رب نے تجھے کتنے توفے دیے رب نے کتنی پیاری شکل دی رب نے قرآن کا توحفہ دیا رب نے مصفیٰ علیہ السلام کا توفہ دیا امام المتقین کا توفہ دیا خاتم النبیین کا توفہ دیا سید الاولین والآخرین کا توفہ دیا شافہ محشر کا توفہ دیا خطیب کائنات کا توفہ دیا امام المتقین کا توفہ دیا شافہ محشر کا شفی الموحدین کا فاطحہ موابی الجنہ کا توفہ دیا ساری زندگی شکر ادا کرتے رہتے کبھی حق ادا نہ ہوتا آپ فرمالیہ کرتے تھے میرے امتھوں ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں جنت میں سب سے پہلے جائیں گے کتنے رب نے تحفے ہم کو دیے کتنے رب نے ہم کو اعزاز دیے ہم ملامت بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ رب کی زمین پر بغاوتیں کرتے ہیں غیر اللہ کے قانون نافذ کیے ہوئے ہیں اللہ کے قانون کی پامالیاں کرتے ہیں ہمارے گروہ میں شیطان رہتا ہے ہمارے گروہ میں رب کی نافرمانیاں ہوتی ہیں حسم صبح و شام اللہ کی بغاوتیں کرتا ہے اور یہ دل سب سے بڑا رب کا دشمن بنا ہوا ہے سوچ ہی کندی رکھتا ہے پھر بھی ملامت نہیں تیسرے نفس کی قسم ہے. اِن نفسا لا جو ہر وقت گناہ پر ہی امادہ کرتا رہتا ہے کون سا گنا کرنا اب کون سا گنا کرنا ہے گناہوں کی تلاش گنا کہاں ہوتا ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں ہر گناہ کی محفل میں نظر آئے گا مسجد میں نہیں دینی پروگرام میں نہیں دینی مجلسوں میں نہیں دروس میں نہیں گنا والی محفل میں نظر آئے گا چوکوں میں چوراہوں میں نظر آئے گا جہاں بینڈ باجے بج رہے ہیں رقص ہو رہے موسیقی ہو رہی ہے بے حیائی ہے فاشی ریانی ہے سودی کاروبار ہے اللہ کی نافرمانیاں ہیں وہاں نظر آئے گا سب سے بڑی اس کی کردن ہوگی اپنے نفس کی پوجا کرنے والا یہ تو اپنے نفس کا ہی پجاری بن گیا ہے بے شک ہمارے دل کو بڑے زنگ لگے ہوئے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کلر کلو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر ہم نے موہرے لگا دی دلوں کو زنگ لگ تو کی توفیق نہیں ہوتی کیوں مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا آخر قرآن پڑھنے میں جی کیوں نہیں لگتا آخر قرآن پڑھنے میں سکون کیوں نہیں ملتا لذت کیوں نہیں ملتی فلم دیکھے تو مزہ آئے قرآن پڑے تو مزہ نہ آئے اس دل کو تو پکڑ کے باہر پھینک دینا چاہیے اس دل کے تو ٹکڑے کر دینا چاہیے اس دل کو رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے دل اللہ کا قرآن کہتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے یہ بھی دل کی بیماری ہے لہم کلو بلا یف کہ دل تو ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں صلاحیت نہیں ہے دل کی بیماری مرادل اس دل کو گندگی لگی ہوئی ہے برائی ہے بیماری ہے دلوں میں بیماریاں ہیں فضا دہم اللہ مرادا ان کی بیماریوں میں اضافہ کر دیا ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی آندھی نہیں ہوتی دل بھی اندھا ہوتا قرآن پاک میں آتا ہے فَإِنَّا حَلَا تَعْمَلْ أَبْثَارُ وَلَا كِنْتَ عَمَلْ قُلُوبِ ان کے آنکھیں اندھی نہیں ان کے دل اندھی ہو گئے یہ دل ٹیڑا پانا آگیا ہے درچہ چل رہا ہے فَلَمَّ زَاغُوْا عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب یہ دل ٹیڑا ہوا رب نے بھی اس کو ٹیڑا کر دیا لوب دل میں شک کی بیماری آ گئی قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں دل میں شک کی بیماری آ گئی لاہیتن کو یہ دل اتنا غافل ہو گیا ہے حق سے بھی دور ہو گیا ہے حق سے بھی غافل ہو گیا ہے یہ دل مذاق کا عادی بن گیا ہے داڑی والے کو مذاق نماز والے کو مذاق خیر کی بات کرنے والوں کو مذاق دینی کام کرنے والوں کو مذاق یہ دل بادل چھا گئے اس کے اوپر اندھیرا ہو گیا ہے اور حدیث میں اتا ہے ان الایمان لا یخلق فی دوفیہدکم كما یخلق صوب فسل اللہ ان قد الایمان فی اس طرح کپڑا میلا کے ہوتا ہے یہ دل بھی میلا کے ہو جاتا ہے اس کو جلدی جلدی صاف کر لیا کرو کپڑے صاف کرتے ہیں ہیں صفائی کرواتے ہیں جسم کی صفائی کے لیے گھنٹوں لگا دیتے ہیں اور کبھی دل کی صفائی کا بھی سوچا اس کو بھی صاف کرنا ہے اس دل میں تو شرم و حیا نہیں رہی اے ظالم تسے بس نماز شیتا جب شرم ہی نہیں رہی حیا ہی نہیں رہی ہر وقت بغاوت آزاد ہو رہی ہے گانے لگے ہوئے ہیں نماز کا ٹائم ہے گانے لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت آسمان رحمت پہ آیا ہوا ہے اللہ آسمان رحمت پہ کہتا ہے مانگ مجھ سے میں دیکھنے کے لیے تیار اللہ عطا کرنے کے لیے تیار اور یہ فلمیں دیکھ رہے, ہیں یہ گانے سن رہے ہیں یہ برے کاموں میں لگا ہوا ہے اس دل دل میں شرم و نہیں رہی یہ دل دنیا کی محبت کا دیوانہ ہو گیا اس کو رب کی محبت نہیں چاہیے پیسہ دو ڈالر بس دنیا کے پیچھے لگا ہوا اور کمالوں اور کمالوں سچ کہو تو یہ دل کالا ہو گیا ہے ایک نقطہ پڑتا ہے ایک گنا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا توحبہ نہیں کرتا صبح سے لے کے شام تک گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے توبا نہیں کرتا پھر کیا ہوتا ہے دل پر سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں اور دل کالا ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کی توفیق نہیں اللہ دیتا آؤ اپنے دل کا محاسبہ کرے آؤ بہنوں اور بھائیوں اپنے دل کی سلاح کرے آؤ احساس پیدا کریں ہمارا یہ دل بے لگام ہو گیا ہے یہ دل بے قابو ہو گیا ہے یہ دل اپنی مرضی کرتا ہے یہ دل اللہ کو للکار کس کو اے دل تیری جرت کیسے تو رب کو للکارے تو اللہ رب العزت سے دشمنی کرے اس دل کو سمجھاؤ کس سے ٹکراؤ کر رہا ہے اس دل کو بتاؤ رب ٹکرانے کے قابل نہیں رب تو پوجہ کے لیے ہے رب تو عبادت کے لیے ہے اس دل کو سمجھاؤ یہ باغی بن گیا ہے یہ تاغی بن گیا ہے اس دل کو کہو تو اتنا بڑا نہیں ہے تو کس کے سامنے کھڑا کر رہا ہے کوئی احساس کوئی فکر کوئی انسان کو سوچ اس دل کو کہو اس دل کو خود سمجھاؤ اس دل کو خود بتاؤ تیری وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو تو بھی عذاب میں پس جائے اللہ قران پاک میں کہتے ہیں کہ اللہ ايم بذنف الہتما وما ادراك ما الہتما نار الله الموقدا التي تطلئ على وہ اور آگ جو بڑھکائی گئی ہے اس دل پر پھینکی جائے گی کیا بنے گا اس دل کا آج مرضیاں کرتا ہے خاصیں پوری کرتا ہے زنا کرے گا، جو, جو مرضیاں کرتا ہے کل آگ کو برداشت کر لے گا اس دل پہ کیوں نہیں روتے اس دل پہ ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا اس دل سے کہو تیری وجہ سے تلفہ ہو منار تیری وجہ سے میرا چہرہ بھی جلسایا جائے گا تیری وجہ سے میری چمڑی دیڑ دی جائے گی نفی من جکڑا ہوگا انسان اس دل کی مخلفتوں کی وجہ سے بغاوتوں کی وجہ سے منار گندگ کی کمیز پہنائی جائے گی اور آگ پورے چہرے کو جلسا کے رکھ دے گی سورت ابراہیم میں آتا ہے جہن اس گاہ پھر لوگوں کو دل کی اپنی منوانے والوں کو مرضیاں اپنی کرنے والوں کو کتنی مرضیاں کرتے ہیں کر لیں ان سدید ان کو پیپ والا پانی پلایا جائے گا ریشہ کھولتا پانی پی لے گا قرآن پاک میں تی آتا جر رہا گوٹ گوٹ کر کے پیے گا ولایت کا تو یسی گو پھر بھی نگل نہیں پائے گا واتیل موت بن کل مکان وما هو بمیت آج شوق پورے کر پے ہو اپنے جو دل میں آیا کر لیا گناہیاں نہ فرمانی مجھے کون پوچھنے والا ہے مجھے کون روکنے والا ہے مجھے کون ٹھوکنے والا ہے واتیل موت بن کل مکان چاروں طرف سے موت آ رہی ہوگی مگر موت آئے گی نظر آ رہی ہوگی جیسے آئے گی ہی عذاب بلکہ اس سے بھی خطرناک عذاب مسلم احمد کی حدیث ہے سر کے اوپر کھولتا پانی پھینکا جائے گا اتنا گرم ہوگا کہ سر میں سوراخ کرتا ہوا پیٹ میں گھس جائے گا اور پیٹ میں آیا ہوا پانی پیٹ کے ساری آتے تو ڈالے گا کاٹ ڈالے گا اور پیٹ کے نیچے قدموں کے پاس گر پڑے گا یہ مسلسل عذاب ہوگا اپنی مرضی کرنے والوں اس دل کو سمجھاؤ عذاب بڑے خطرناک دل تو صحابہ کے تھے دل تو ابرار کے تھے صحابہ ابرار کے تھے اولائی کا کتبہ فی قلوبہم العیمان جن کے دلوں میں رب نے ایمان لکھ دیا تھا کیوں انہوں نے گھر پہ ماں پہ باپ پہ برادری پہ کمبے پہ قبیلے پہ دولت پہ مال پہ زمین پہ جغیر پہ کس کو ترجی دی تھی اللہ کو ترجی دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجی دی تھی اولائی کا اللہ امتحان اللہ قلوبہم لتقوی رب نے ان کے دلوں کا د لے لیا تھا بدر کے میدان میں امتحان ہو گیا تھا جاننے پیش کرنے والے قربانیاں دینے والے رب نے ان کو کامیاب کر دیا تھا دل تو کعب بن مالک کا تھا 50 دن کا بائی کٹ ہوا غزبہ طبق سے پیچھے رہنے پر کافروں کا خات آیا کعب ہمارے پاس آجو ہم تمہیں عہدہ دیں گے کہا ان کا خط بگڑا جلتے تنور میں پھینکا کہا مدینے والے کی نوکری کبھی چھوڑ نہیں سکتا کیسے لوگ دل تو سلمان فارسی کا تھا کتنے سفر لمبے کر کے بے آیا تھا رضی اللہ جگیری چھوڑ کے آیا تھا اللہ کے رسول اسلام کی تلاش میں اور جب رحمت کائنات کی مہر نبوت کو دیکھا تھا تو پھر میں بغیر رہنا پائے اور چومتے ہی رو پڑے پوچھا سلمان کیا بات ہے کہا اللہ کے رسول کا خانی لمبی ہے اس مہرِ نبوت کے لیے میں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں دل تو ان کے تھے دل تو سعید بنامیر کا تھا مجلس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے کہا بے ہوش کیوں ہوتے ہو کہا جب خبیب کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو مضممی میں بھی موجود تھا کہا پھر کیا ہوا کہا امیل مومنین، اپنے مردوں کے مسلے ہوتے دیکھے میں نے زندہ کا مسلح ہوتا چھری سے چوبو رہا, رہا تھا آخری لمحات میں کسی نے کہا اور تیری کوئی خواہش تو کہا دو رکعت نماز پڑھ لینے دو, دو رکعت نماز جلدی جلدی نماز پڑھی تو کہا ہے میں نے جلدی نماز کیوں پڑھی ہے دل تو چاہتا تھا رب سے لمبی ملاقاتیں کرتا مناجات کرتا رب سے گزارشات کرتا رب سے ملاقات مجھے پسند ہے دل تو چاہتا تھا لمبی نماز پڑھتا مگر میں نے مختصر اس لیے کی کہیں تم یہ نہ کہو کہ محمد علیہ السلام کا سپاہی موت سے ڈر کے نماز لمبی کر رہا ہے اور پھر سولی پھلٹکنے لگے تھے اور دل تو ان کا تھا کہ مکے والوں میں سے کسی نے کہا تھا تو حبو انہ محمد المکانک اجحرمت رسول اللہ کے رسول اسلام کی محبت میں ہم نے کیا کیا کہا تو پسند کرتا ہے اس سولی پہ ترا نبی ہوتا تیرا رسول ہوتا تو سے کہا لا واللہ ما حبو ایف بشو کا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مامے کائنات کے پاؤں میں کانٹا چبھے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں دل تو صاحب آپ واقعی وہ اسلام کی شان تھے واقعی وہ اسلام کی پہچان تھے میں تو صاف کہتا ہوں مجھے صحابہ سے محبت ہے اور ہم سب کو صحابہ سے محبت ہونی چاہیے رضی اللہ عنہ اجمائین انہوں نے واقعی قربانیاں پیش کی تھیں دل ان کے پاک تھے چجاتوں کی داستان رکم کرنے والے تھے اپنا سب کچھ رب کی راہ میں قربان کرنے والے تھے میرا ایمان صحابہ میری پہچان صحابہ ہماری شناخت صاحبہ ہماری جان صحابہ, ہمارا سرمایہ صحابہ ہماری متا صحابہ ہمارا گلشن صحابہ ہمارا چمن صحابہ ہمارا سب کوئی صحابہ میں کہتا ہوں اگر دنیا زمین پر ہے تو آسمان صحابہ دنیا پستی میں ہے تو بلند صحابہ دنیا جھوٹ بولے تو دیکھ صحابہ دنیا کفر کا ساتھ دے تو فاروق صحابہ دنیا پہ شرم بن جائے تو عثمان صحابہ دنیا بزدل ہو جائے علی حیدر قرار صحابہ دنیا خائن بن جائے امین الامت صحابہ دنیا کفر سے سمجھو کر لے خالد کی تلوار صحابہ دنیا کافروں سے آپس میں کمپرومائز کر لے معاذ و معفض صحابہ دنیا گانے گائے میرا بلال صحابہ دنیا دنیا کو پسند کرے مال کو پسند کرے میرا مسا بن عمیر صحابہ سچ کہتا ہوں شمع تھے میرے رسول تو پروانے تھے صحابہ چاندھیں میرے رسول تو پیار ہے صحابہ سمندر ہے دنیا تو موتی ہے صحابہ ترکت ہے دنیا تو پھل ہے صحابہ خوشبو رب کی قسم کیا چیز ہے پھول ہے دنیا تو خوشبو ہے صحابہ موسم ہے دنیا تو پہار ہے صحابہ کرنے ہے دنیا تو سورج ہے صحابہ چاندھیں میرے رسول تو سطوریں ہیں صحابہ رب کی قسم چاند سے پیارے ہیں صحابہ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ محبت صحابہ سے پیار صحابہ سے قربانیاں پیش کرنے والے ان کے دل صاف تھے دلوں کا امتحان ہو چکا تھا آؤ اپنے دل کو آج ملامت کر لو آؤ آج اپنے دل کو سمجھا لو اپنے دل کو آج بتا دو کہ تو دنیا کی خاطر ہر تکلیف گوارہ کر لیتا ہے یورپ کے ویزے کی خاطر لمبے سفر کر لیتا ہے مارے کھا لیتا ہے کھا لیتا ہے پیسہ دنیا کا کمانا ہو تجھے ہر تکلیف گوارہ ہے کام دین کا کرنا ہو تو کوئی تکلیف نہیں لے سکتا اس دل کو سمجھاؤ تیرا دنیا والوں پہ کتنا یقین ہے کوئی وعدہ کرے تو جٹ پہنچتا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہو جائے گا تیرا خالق پر یقین کیوں نہیں تیرا مالک پر یقین کیوں نہیں اس دل کو سمجھاؤ کیا ہے تیرے پاس کون سی چیز ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں اور اگر نماز ہے اول تو نماز ہے ہی نہیں اگر نماز ہے تو اس دل کو کہو کس نماز میں بھی تو خشو خسو کوئی نہیں صلا مو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا تھا اس دل کی صفائی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا تھا خصوص سے خضو سے عاضی سے انکساری سے اس دل سے کہو اول تو تلاوہ سنتا نہیں قرآن سنتا نہیں اور سن لے تو شوق سے نہیں پڑتا محبت سے نہیں پڑھتا پیار سے نہیں پڑتا اس دل سے کہو اول تو عمل کرتا نہیں ہے کردار نبھاتا نہیں اگر عمل کر لے تو عمل کے اندر اخلاص نہیں رب کی رضا نہیں دنیا ہوتی ہے دنیا کا مقابلہ دکھاوا نمود و نمائش ریاکاری امرابیہ شامیہ کہتی ہیں میں استغ اللہ بہت بڑھتی ہوں اور جب اسکر اللہ پڑھ لیتی ہوں تو پھر دوبارہ استغفر اللہ شروع کر دیتی ہوں پوچھا یہ کیوں کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں پہلے میں اتنا خلاص نہیں تھا میں زیادہ دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں استغفر اللہ پھر استغفر اللہ الحمدللہ کر کے اللہ کو یاد کرتی ہو پھر دوبارہ الحمدللہ للہ کہتی ہوں کہ دوبارہ کیوں کہتی ہو کہا جو پہلے الحمدللہ کہنے کی رب نے تو دی اس پر بھی میں الحمدللہ کہتی ہوں اللہ کا ذکر کرنے والی اللہ کو یاد کرنے والی اللہ سے محبت کرنے والی اس دل کو کہو تجھے جنت کا شوق ہی نہیں دنیا آگے نکل گئی جنتوں کو لے گی جنتوں کو حاصل کر گئی تو دنیا کے پلاٹوں میں پڑا رہا تو دنیا کی زمینوں میں پڑا رہا تو دنیا کی جگیر میں پڑا رہا تجھے جنت نہیں چاہیے چاہیے روے زمین پہ ساری دنیا سے دس گنا بڑی جنت آخری جنتی کو ملے گی میں آئی تو کی آگ تو ڈرتا کیوں نہیں اس سے جہنم کی آگ سے ڈر کے بچھو کھجر جتنے, جتنے بڑے ہوں گے آگ جسم کو جلا دے گی راہ کر دے گی کیا بنے گا اس دل کا جہنم کی اندر جا کے اس دل سے کہو تو ایسا شوقت طالب ہے کہ سکون ملے تجھے تو جنت کا سکون کیوں نہیں چاہتا اس دل سے کہو تو دنیا کے لیے غم زدہ ہوتا ہے تو آخرت کے لیے غم زدہ کیوں نہیں ہوتا افسردہ کیوں نہیں ہوتا ملامت کرو اس دل کو رولو واج اس دل پہ کنٹرول کر لو دل پہ سمجھا اس دل کو کیسا ہے اپنوں کے بارے میں تیرے دل میں حسر بھی ہے بُگز بھی ہے کینا بھی ہے نفرت بھی ہے اور کافروں سے میں میں ہیں محبت ہوتی ہے یہ کیسا دل ہے اس کو تھوڑا سا رد کر دو اپنی بےزتی محسوس کر لے گا کہ میری بےزتی ہو گئی ہے مجھے کیوں کہا گیا میری نافرمانی کیوں کی گئی کیوں نہیں میری بات پہ توجہ دی گئی اور آسمان کا رب ہر رات کو آسمان رحمت پہ آتا ہے اور توجہ ہی نہیں دیتا دل اب موسم بھی اس پر انداز نہیں ہوتے ہاتھ سے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں موتے واقع ہوتے ہیں مگر یہ دل پھر بھی توبہ نہیں کرتا پھر بھی معافی نہیں مانگتا پھر بھی استغفار نہیں کرتا اس دل کو شوق ہے مال کا پیسے کا دولت کا اس دل کو شوق کیوں نہیں جنت کا جنت کے تقیوں کا جنت کی نعمتوں کا جنت کے آرام کا جنت کے سکون کا اس دل کو شوق ہے بینڈ کا باجے کا بے پردگی کا رقص کا موسیقی کا اس دل کو کیوں نہیں شوق اللہ کے دیدار کا اللہ کے دیدار کا شوق کیوں نہیں اللہ کے دیدار کی چاہت کیوں نہیں جو مدن دے رہا اللہ رب بیا نہ اس دل کو سمجھاؤ اس دل کی صفائی کرو تاکہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے کو سر سے پانی پینے کے قابل ہو جائے عرش کا سایہ لینے کے قابل ہو جائے نہ دکے مار کے کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا آؤ احساس پیدا کر کے اس دل کی صفائی کرے اس دل کو دولے اس دل کو پاک کر لے اس دل کی بھی صفائی لازمی ہے کتنے اللہ کے بندے تھے جو اپنے دلوں کی صفائیاں کرنے والے تھے ساری رات ایک بندہ جاگ رہے نیند نہیں آتی کا اس لیے نہیں سو رہا کہیں میری نماز فجر نہ چھوٹ جائے اس وجہ سے نہیں سو رہے اور ہم جو ہی فجر کا ٹائم ہوتا ہے کھڑکیاں بند کر دو لائٹیں بند کر دو ہم سونا ہے ساری رات اورلی کی کہانی بھی سن لو حیاتِ کے درکشہ پہلو میں موجود ہے رو رہا تھا آنسو بے رہے تھے برداشت نہیں ہو رہا تھا روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے لوگوں نے چپ کرایا نہیں چپ ہوتا بڑا کہا چپ کر جو اس کے آنسو تھمتے ہی نہیں روئے جا رہے پوچھا کیوں روتے ہو کوئی گنا ہو گیا کوئی سنا ہو گیا کوئی قتل کر دیا کوئی جوبہ کھیلا کوئی سود کھایا کوئی شرک کیا کوئی اللہ کی دشمنی کی گیر اللہ کو پکارا بدت کی کیا کیا تم نے کہتا کیا کچھ نہیں ڈر لگتا ہے کہیں ہو نہ جائے کہیں ہو نہ جائے ابھی گنا ہوا نہیں ہے اور ہم گناہ کر کر کے تھکتے ہی نہیں گنا کر کے بھی ہم نہیں روتے گناہ, گناہ کر کے بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے کتنے گناہ ہیں ہمارے کتنی نافرمانیاں ہیں ہماری کتنے اللہ کے بغاوتے ہماری گنا سے پہلے رونا چاہیے تھا ہم گناہ کے بعد بھی نہیں روتے گنہ سے پہلے ملامت کرنا چاہیے تھا نفس پر کنٹرول اس میری اور نفس صبر کر. کر بدلہ جنت ملے گا پھر دوست ملے گی اور دیکھو سر سے پانی ملے گا صبر کر لے کی آگ سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں میں تمہیں جہنم سے دوزک سے بچانا چاہتا ہوں صبر کر لے دنیا گنا کر رہی ہے تو نہ کر دنیا نافرمانیاں نہ کر دنیا بغاوتیں کر رہی ہے تو نہ کر دنیا نمازیں ابھی ٹائم ہے اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے ورنہ جب ورنہ زیادہ گھر ہو جائے گا تو پھر کیا بنے گا یا فرشتے روح کھینچ کے نکالے گا ابھی وقت ہے ورنہ جب کل بالا کا وکیل من راک اب چالو مجھ کو میں مرنے والا ہوں اس وقت تو میں قبول نہیں ہوگی ابھی وقت ہے اس دل کی صفائی کر لو موت کالر اب برج اللہ موقع دے اب میں گنا نہیں کروں گا مگر ٹائم گزر چکا ہے ابھی وقت ہے اس دل کی صفائی کر لو ورنہ یا لمحے کاش میں نے بھی کنیکیاں کمائی ہوتی ابھی اس دل کی صفائی کر لو ورنہ یوم کرو انسان وہ انا لاہو دکرا جب جہنم سامنے آئے گی جی جہنم دو نام ہی سن کے تلے سے زمین نکل جانی چاہیے ستر ہزار زنجیریں ایک زنجیر کو ستر ہزار فرشتے نے تھاما ہوگا اور پھر بھی جوش مار رہی ہوگی تمیزو مل گئی. غصے سے پھٹ پڑے گی. جب اس میں گروش شامل کیے جائیں گے تو کہا جائے گا تمہارے پاس کو ڈرانے والا نہیں آیا تھا اس سے پہلے پہلے اس دل کی صفائی کر لو کہ ایسا نہ ہو آگ لگ جائے ایسا نہ ہو سانپ نکل آئے ربا منہا فائنو نہ فائن نہ ظالم اللہ ایک موقع دے تبارا گنا نہیں کریں گے نہ فرمانی نہیں کریں گے اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے ابھی وقت ہے ابھی ٹائم ہے وقت گزر رہا ہے ٹائم گزر رہا ہے پتا نہیں کس ٹائم دنیا سے جانا پڑ جائے بہت آجے وقت مقرر ہے آؤ اپنے دل کی صفائی کر لیں اس دل میں منافقت کی بیماری ہے اس دل میں ریاکاری کی بیماری ہے اس دل میں شک و شبہ کی بیماری ہے اس دل میں مایوسیوں کی بیماری ہے اس دل میں بری خواہشات کی بیماری ہے اس دل میں حسد کی بیماری ہے بھوگز کی بیماری ہے کینا کی بیماری ہے بد گمانے کی بیماری ہے غیر اللہ کے خوف کی بیماری ہے غیر اللہ پہ توکل کی بیماری ہے غیر اللہ کے پوجا کرنے کی بیماری ہے دل میں اتنی برائیاں بیماریاں ہیں اس دل کو صاف کر لو قرآن مجید کی تلاوت سے قرآن پڑھتے جاؤ کبھی سننا قرآن سعود بن ابراہیم شرائم حافظ اللہ کا صلاح کا کا ماہر ایکل کی کبھی سنو قرآن کی تلاوت کرو اس دل کے زنگ اتر جائیں گے کلا انہیں تذکرہ میری بہنوں وقت ضائع نہیں کرنا وقت برباد نہیں کرنا چغلی غیبت حسد بوگت میں نہیں فلم گانوں میں نہیں قرآن کی تلاوت قرآن پاک کو پڑھنا دل کی صفائی ہو جائے گی پہلا کام دوسرا کام دل کی صفائی کے لیے قرآن پڑھتے جاؤ اور گناہوں پہ شرمندہ ہوتے جاؤ یہ میرا گنا وہ میرا گنا یہ میرا گنا اتنے گنا اپنے گناہوں پہ شرمندگی اپنے گناہوں پہ رونا اپنے گناہوں پہ ندامت دل اس سے بھی صاف ہوتا ہے تیسرا کام توبہ سچے دل سے معافی اللہ کی طرف رجوع و روی اللہ جب سچی توبہ کریں گے یہ دل صاف ہو جائے گا پچھلے سارے گنا مٹ جائیں گے پچھلے سارے گنا اللہ معاف کر دے گا اس دل کی صفائی کے لیے چوتھا کام نیکی کا شوق شوق آگے بڑھنا پہلی صف میں نماز ہر کام میں آگے نیکی کے کام میں آگے خیر کے کام میں آگے دل کی صفائی ہو جائے گی قرآن مجید کی تلاوت دل کی صفائی کرتی ہے اور شرمندگی گناہوں پہ دل کی صفائی کرتی ہے سچی توبہ دل کی صفائی ہوتی ہے اور نیکیوں کا شوق دل کی صفائی ہوتی ہے اور پانچواں کام جو بڑا ہمترین ترین ہے وہ ہے رات کی نماز تحجت کی ان ناشیت اللہ اشد دو وط پانچ نمازیں تو پڑھنی ہیں جب تجت کے ٹائم اٹھے گے نا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا رب کے سامنے کھڑے ہو کے روئیں گے آنسو بہائیں گے رب کو یاد کریں گے رج کر اللہ خالی وفاظت عینہ آنکھوں سے آنسو بہیں گے تو دل صاف ہو جائے گا حجت کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو چاہے دو رکعت پڑھ لو چاہے چار رکعت پڑھ لو کتنا موقع ملتا ہے کم از کم فجر ہی ہماری پکی ہو جائے گی حجت کی نماز یہ دل کے زنگ اتارنے والی ہے چھٹی چیز خشیت الہی اللہ کا خوف اللہ کا ڈر والمن خاف مقام ربه جنت اللہ دیکھ رہا ہے اللہ پکڑ نہ لے اللہ سزا نہ دے دے فلمیں دیکھتے موت نہ آ گانے سنتے موت نہ آ جائے گناہ کرتے موت نہ آ جائے نافرمانی کرتے موت نہ آ ہم سوئے ہوئے ہوں نماز چھوٹ گئی کہیں موت نہ آ جائے خشیت الہی ساتویں چیز ہے اور اگر اس دل کی صفائی کرنی ہے تو موت کو بہت زیادہ یاد کرو موت کو بہت زیادہ یاد کرو موت آ دے گی پکڑا جاؤں گا مر جاؤں گا اس موت سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے آٹھویں چیز درود ابراہیم اگر دل کی صفائی چاہتے ہو اللہ مسلی محمد والا عل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا عل ابراہیم انکمید مجید اللہ بارک علام محمد والا عل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم انمید المجی جتنا دروز زیادہ پڑیں گے اتنے ہی دل کی صفائی ہو جائے گی اتنا ہی دل پاک ہو جائے گا اتنا ہی دل دل جائے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور نئی چیز دل کی صفائی کے لیے یہ مجمعیاں یہ نصیحت یہ پروگرام نصیحت والا جو ہوتا ہے نصیحت سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے الامیان الذین امنو ان تخش قلوبهم لذكر الله کیا ابھی بھی لوگوں کے دل نرم نہیں ہوئے قران سن کے بھی اللہ کے نبی اسلام کا فرمان سن کے بھی حیاتِ طیبہ سن کے بھی جنت کی کہانی سن کے بھی تو توزہ کے بارے میں سن کے بھی رب العزت کا سن کے بھی یہ دل پھر بھی پاک نہ ہو پھر اس دل کا فائدہ کوئی نہیں نصیحت سے دل پاک ہوتا ہے اللہ کے نبی اسلام نے نماز پڑھائی صحابہ کہتے ہیں اب کھڑے ہو گئے آپ نے درست دیا فَوَعَذَنَا مُعِزَةٌ بَلِيغَا ذَرَفَتْ مِنْهُ الْعُيُودِ لوب اتنا پیارا آواز تھا دل کانپ اٹھا آنکھیں رو پڑی اتنا پیارا آواز تھا تو نصیحت سے بھی دل پاک ہوتا ہے یہ نصیحت ہے میرے محترم بھائیو آج بھی آئے ہو کل خود بھی آنا ہے بھائیوں کو لے کے آنا ہے آپ کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے محفل سجائی گئی میں آپ پروگرام کروانے والے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اسی بہانے ہماری شفاعت ہو جائے اسی بہانے ہماری نجات ہو جائے اسی بہانے دنیا دنیا کے پروگرام کرتی تھی ہم دین کے پروگرام کرتے ہیں رب کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے رسول اسلام کی محبت بیان ہوتی ہے درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے اسی باعث شاید اللہ ہماری نجات کر دے تو نصیحت والا نصیحت والی مجلس نصیحت والی محفل سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے اور آخری بات جس سے دل صاف ہوتا ہے وہ ہے دعا دعا کرنا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ سے پوچھا گیا ہم زیادہ الحمد للہ پڑھیں, کیا سگفر اللہ پڑھیں؟ دونوں ہی ذکر صحیح ہیں مگر زیادہ کون سا کریں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جواب تھا مثال دیکھ کے سمجھایا کہا صاف سترے کپڑوں پہ لگانا اچھا لگتا ہے گندے کپڑوں کو تو پہلے دھونا چاہیے الحمدللہ تو پاک صاف لوگوں کے لیے ہے گناگاروں کے لیے زیادہ ہست فراللہ ہے ہمیں زیادہ ہست فر اللہ پڑھنا چاہیے اللہ سے معافی اللہ سے توبہ اللہ جو آج ہی آئے گی انکساری آئے گی اور دعا اس دل کو صحیح رکھنے کے لیے دل کو پاک رکھنے کے لیے دو دعائیں درس کی آخر میں بتا کے جا رہا ہوں یاد کر لینا بڑی پیاری دعائیں ہیں قرآن مجید کی دعا ربنا لا تذی قلوبنا ربنا لا تذی قلوبنا بادئذ غدائتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوخاب اللہ ہمارے دلوں کو تو نے صحیح کر دیا اب ان کو ٹیڑا نہ کرنا ان کو خراب نہ کرنا اللہ ان کو راہ حق سے نہ ہٹانا اللہ ان کو دنیا پر سنا بنانا ربنا ہمارے رب ہم کس کا ترلا کریں بھائیو ہم کس کے دروازے پہ جائیں ہم کس کا دروازہ کٹ کٹائیں اللہ تیرے علاوہ ہمارا کون ہے تو ارحم الرحیمین ہے تو رعو بھی تو رحیم بھی تو غفور بھی تو غفار بھی اللہ ہمیں تیرے در کے علاوہ کو در نظر نہیں آتا تیرا ہی در ہے ہمارا اس پہ سر ہے ربنا اللہ الہی اللہ دلوں کو خراب نہ کرنا ٹیڑھا نہ کرنا دنیا پرس نہ بنانا شیطان کا پجاری نہ بنانا اللہ سے دعا اللہ سے التجا اللہ سے درخواست اللہ کتنی رحمتیں ہیں نا ہمیں عطا کر دے ہم پر نازل فرما دے بے شک تو وہاب ہے تو عطا کرنے والا ہے اتنی پیاری دعا ہے دوسری دعا حدیث میں آتی ہے یا مقلب اے دلوں کے پھیرنے والے ثبت کلو بنا اللہ دین ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا ہم رہیں تو تیرے دین پہ ہم جیئیں تو تیرے دین پہ ہم دنیا سے جائیں تو تیرے دین پہ ہمارا جینا مرنا تیرے دین کے ساتھ ہو اللہ سے سوال اللہ سے التجا اللہ سے درخواست یہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آپ سب اخباب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ قبول و منظور فرمائے کتنے بھائی ساتھی دوست بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ اجلاطہ فرمائے ہمارے محترم کاری بلال سب کافی بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عجل عطا فرمائے اتنے موحدین وفات پا چکے ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرمائے جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے اتار دے اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے علامہ یقصا کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری یافیہ بہن کو رہائی عطا فرمائے کشمیر افغانستان میں شام یمن فلسطین و عراق میں مالی الجزائر فلپائن میں اللہ مجاہدین کی مدد فرمائے اللہ قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے اللہ شہدہ کی شہادتیں قبول فرمائے اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے اللہ دین اسلام پر ہمارا خاتمہ کرے اللہ ہمیں دین اسلام ہی کا خادی بنائے اللہ دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ کل بھی سارے بھائی تشریف لائیں گے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ اور اپنے ساتھ بھائیوں کو بھی لے کے آئیں رب کی رضا کے لیے میرے لیے نہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ادا نا رب العالمین کل کا